مگر وہ جنہوں نے نیتوبہ کی اور سنوری اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دیں خالص اللہ کے لئے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور انقرب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا